من يعص الله ورسوله فقد ضلى بغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سجعدوا لہم الرحمن وبدہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے جو ایمان لاکر عمل صالح شروع کر دیں اور اس منحج بر ہمیشہ چلتے رہیں جہاں آخرت میں کامیابی کے وعدے فرمائے ہیں وہاں دنیا میں بھی حیات طیبہ کی ضمانت دی ہے اور وعدے فرمائے ہیں ایک شخص اپنی دنیا میں زندگی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ کس قسم کا معاملہ فرمائے گا یہ حیات طیبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت اور اس کے قرب کی علامت ہے اور ایسا انسان آخرت میں بھی دروجات کا مستحق قرار دے گا قرار پائے گا حیات طیبہ کے بہت سے امور ہیں جن سے اس کی پہچان ممکن ہوتی ہے ان امور میں سے انتہائی اہم امر یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک انسان کو دنیا کی زندگی میں کس قسم کی رفاقت اور دوستی عطا فرماتا ہے اس کا ماحول کیسا ہوتا ہے اس کے دوست کیسے ہوتے ہیں اور عمومی طور پر اس کے ملنے جلنے والے کیسے ہوتے ہیں اگر رفاقتیں اچھی ہوں اور دوستیاں اچھی ہوں تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کی عطا ہے اور اس کی ایک عظیم الشان دین ہے اور بندے کے لیے بہت بڑی سعادت اور اگر ایک انسان کو اچھا ماحول میسر نہ ہو اور اس کی دوستیاں صالحین سے نہ ہوں بلکہ برے لوگوں سے ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے ایک علامت ہے کہ یہ انسان اس قسم کے سلوک کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یشن ذکر الرحمان نقد لہو شیطان فہو الہو کرین جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی وہ نصیحت ہے جو اس کی وحی کے ذریعے ہم تک پہنچی اور وہ نصیحت اور وہی دو چیزوں میں محصور ہے ایک قرآن پاک اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے احراض کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے ذکر سے مراد اللہ رب العزت کا ذکر بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کے قرآن کی تلاوت کرنا اور وہ اذکار اپنی زبان پر جاری رکھنا جن کی تعلیم محمد الرسود اللہ صلی سلم نے ارشاد فرمائی جو اس ذکر سے نراض کرے گا نقیت لہو شیطان فہو لہو قرین ہم خود اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیں گے اور اس شیطان کو اس کا دوست بنا دیں گے یہ دوستی آتا فرمانا یہ اللہ کی دین ہے اور اس کی آتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرما فرمار کہ عباض لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم شیطان کی دوستی عطا فرما دیتے ہیں شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک شیطان جن ہے جنی شیطان اور ایک شیطان انس ہے انسانوں میں سے شیطان جو شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور زیادہ ان میں گمراہی کے اسباب موجود ہوتے ہیں شیاتی ان سے شرشیاتی الجن انسانی شیطان جن شیطان سے زیادہ خطرناک اللہ العزت خود ان لوگوں کا دوست شیطان بنا دیتا ہے جو لوگ اللہ کے ذکر سے ایراض کرتے ہیں یہ دوستی اور ماحول عطا فرمانا یہ اللہ کی دین ہے اور اس کی عطا ہے ایک شخص اگر جاننا چاہے کہ میرا معاملہ کیسا ہے اور اخروے اعتبار سے سرخرو ہوں گا یا نہیں ہوں گا وہ دنیا کی زندگی میں اپنے ماحول پر غور کرے اپنی دوستیوں پر غور کرے اور اپنی لفاقتوں پر غور کرے کہ میرے دوست کیسے ہیں رسور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بڑی تاکیدیں فرمائی ہیں فرمایا کہ لا تحم الا مومن وقل کا مالك الا مارا کا الا تقین کہ تم مت صحبت اختیار کرو مگر مومن کی یہ صحبت خا دائمی ہو خا عارضی ہو بعض اوقات آپ ایک سفر پر روانہ ہوتے ہیں وہ سفر ایک دن کا ہو سکتا ہے دو دن کا ہو سکتا ہے اس میں تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تمہارا مصاحب اور دوست مومن ہو اچھے عقیدے والا انسان ملائی اکلومال اللہ تلیہ اور اگر اپنے گھر میں کسی کو بلاؤ اور اس کی دعوت کرو تو کوشش کرو کہ پرہیزگار انسان ہو جس کو اپنے گھر میں بلاؤ یہ چند لمحات بھی متقین کے ساتھ گزریں اور مومرین کے ساتھ بسر ہوں یہ تمہاری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ تمہاری مساحبت مومن کے ساتھ ہو اور تمہارے گھر میں آنا جانا متقین کا ہو پرہیزگاروں کا ہو ورنہ بصورت دیگر بڑے مفاسد جنم لے سکتے ہیں اور بہت زیادہ تباہیاں پھیل سکتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے <تصفيق> المر و علا دین خلیل ہی فلیمت اور عہدان ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جو دین اس کے دوست کا ہو وہی اس کا دین ہوگا ہر شخص خوب اچھی طرح دیکھے کہ اس کی دوستی کس کس سے ہے اپنی ایک ایک دوستی کو ایک ایک تعلق کو ایک ایک دوست کو چک کرے کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے اچھی دوستی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بری دوستی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ بری دوستی بہت سے مفاسد کا ذریعہ بنتی ہے ایک یہ عقیدے کے خلاف ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحب و فل بلبحب و فل جس سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو اور جس سے بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو اور اگر برے انسانوں سے محبت کرو گے دوستی رکھو گے تو یہ اس عقیدے سے انحراف ہے اس عقیدے سے بغاوت دوستی اور نفرت اللہ رعزت کے لیے ہے اگر کسی سے تعلق قائم کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے اور کسی سے تعلق توڑنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے توڑنا ہے منحب فلّہ بلّہ واحط اللہ مناہ دلہ فقر استقط مد جس شخص نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی اور کسی سے غلط رکھا تو اللہ کے لیے رکھا مال خرچ کیا تو اللہ کے لیے کیا اور کسی کو نہ دیا تو اللہ کے لیے نہ دیا اس کا ایمان پورا ہوگیا یہ بات براہ راست ایمان سے متعلق ہے ایمان کی تکمیل سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایمان ای کامل کی نرمت سے ہم کنار فرما تھا جس شخص کی دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہو سال سے ہو نیک لوگوں سے ہو اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں سے ہو صاحب عقیدہ ہیں نمازی ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والے ہیں بصورت دیگر اگر دوستیاں اچھی نہ ہوں نہ ہوں اور عقیدے سے انحراف والے دوست ہوں یا معشیت ہوں کہ سمندر میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوں یہ دوستی عقیدے کے خلاف بھی ہے اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو دوست کے برے آثار ہیں وہ آپ کے اندر منتقل ہو سکتے ہیں ہاں آپ یہ سوچ کر کے میں تو دینی تعلیم سے آراستہ اور بہ آراستہ ہوں اور مجھے فلاں کی دوستی نقصان نہیں دے گی یہ بالکل غلط سوچ ہے انسان کے اندر شیطان شرائط کیے ہوئے ہیں اور شیطان اس قسم کی دوستیوں سے فائدہ اٹھا کر بہت سے شبہات آپ کے دل میں داخل کر سکتا ہے اس کی ایک نظیر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے آپ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سمع دجال اکورا جی فلینا جو شخص دجال کے بارے میں سنے کہ وہ ظاہر ہو چکا ہے تو اس سے دور رہنا اور اس کے قریب نہ جانا آگے آپ کا فرمان ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تو مومن ہوں اور میں تو جانتا ہوں کہ دجال انتہائی خطرناک ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اور میرے پاس تو دینی تعلیم ہے فرمایا کہ ایسا بالکل نہ کرنا ٹھیک ہے تم مومن ہو اور صاحب تخوا ہو صاحب عقیدہ ہو لیکن پھر بھی دجال سے دور رہنا کیونکہ اگر قریب جاؤ گے تو مسلسل پیدا ہونے والے شبہات شیطان تمہارے اندر داخل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور نتیجہ دن تم بھی اس گروہ میں شامل ہو جاؤ گے جو کہ دنیا کا بدترین گروہ ہے یہ حدیث اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو بہت پرکھیں اور شریعت کی روشنی میں انہیں بنانے اور اپنانے کی کوشش کریں اور یہ بات طے کر لیں اچھی دوستیاں اور رفاق دیں اللہ تعالی کی نعمت ہے اسی شخص کو یہ میسر ہیں جس شخص سے اللہ کا معاملہ محبت اور رضا کا ہے اور کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ محبت کا نہ ہو رضا اور دوستی کا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر برے دوست مسلط کر دیتا ہے حتیٰ کہ شیطان کو اس کا دوست بنا دیتا ہے اور وہ اس کا صبح شام کا ساتھی بن جاتا ہے اور شیطان کے افکار شیطان کے مساوس اس کے سامنے بڑی زینت کے ساتھ اور بڑی ملما سازی کے ساتھ جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں اور وہ اس رنگ میں بہ جاتا ہے اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے اور نتیجات وہ شیطان کے دوستوں اور شیطان کے گروہ اور اس کے جماعت میں شامل ہو جاتا ہے بری دوستی اللہ کا عذاب اور یہ برائی کسی شخص میں جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ رفاقت نقصان دہ ہوگی مثال کے طور پہ ایک شخص عام معاشیت میں مبتلا ہے گنا گار ہے فاسق ہے فاجر ہے یقینا یہ معاشیت نقصان دہ ہے اور تباہ کن ہے کیونکہ ہر وہ شخص جو کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو نلکارتا ہے کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے غیرت اللہ رب اللہ تعالی جو سب سے بڑا صاحب غیرت ہے اس کی غیرت کو انسان کب چیلنج کرتا ہے جب انسان وہ کام کرے جو اللہ نے حرام کیے ہیں تو فسق و فجور کا ارتقاب اور معاشیت کا ارتکاب اللہ تعالی کی غیرت کو للکارنے کے مترادف ہے اور یہ فسق و فجور جو جو ان کا درجہ اور برسبہ بڑھتا جائے گا تو تو ان کی خطورت اور ہالناکی میں اضافہ ہوتا جائے گا مثال کے طور پہ ایک شخص معصیت میں ابتدا ہے اور اس کی معصیت کا تعلق بدر سے ہے تو بدر تو ایک ہولناک جرم ہے بدترین جرم ہے بلکہ کائنات میں رونما ہونے والے جرائم میں سر فہرست جرم ہے اور اگر دوستی اور تعلق ایسے لوگوں سے قائم ہو جائے جو بدعت کے مرتخب ہیں تو یہ اور بڑی خطرناک دوستی ہے انتہائی تواہ کم دوستی ہے خاں ایسے لوگ دن کو روزے رکھیں اور رات کو قیام کریں شبیداری کریں مگر ان کا بدعت میں مبتلا ہونا گرفتار ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے اور ایک ہولناک معصیت ہے علامہ ابن قیم قیمۃ اللہ نے بظاہر فوائد میں کچھ درجات ذکر فرمائے ہیں کہ بندوں کی دوستی اور تعلقات کس قسم کے ہوتے ہیں ان میں چوتھا درجہ یہ ذکر کیا ہے کہ من کانت مخالد تو ہولاک و کل چوتھی جسم کے وہ لوگ ہیں جن سے میل جول جن سے رب تعلق اور دوستی سراسر ہلاکت ہے وہ مخالطت ہو اگل سم جن سے میر جول زہر کھانے کے مترادف ہے آپ ان سے مل نہیں رہے بلکہ زہر کھا رہے فین کانے فہن فین اتفقہ ان کان آگے لذیح وہ اللہ صلی اللہ ادا جو شس کسی بدرتی انسان سے میر جول رکھے وہ زہر کھا رہے اور زہر کھانے والے کو اتفاقاً اگر دریاف مل جائے جو اس کے زہر کا علاج ہو تو شفا مل سکتی ہے ورنہ ایسا انسان تعزیت کے لائق ہے کہ آپ اس کی زندگی ہی میں اس سے تعزیت کر لو کہ تم برباد ہو چکے اور تم مر چکے یعنی بعض لوگوں کی مخالفت اور صحبت کہ زہر خورانی کے مترادف ہے جس طرح زہر سے موت آتی ہے اس طرح ایسے لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے جن کا تعلق اور دوستی اور محبت اہل بدر سے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ایک عجیب تشویح اور مثال کے ذریعے اس نقطے کو وعدہ کیا سونت میں یہ روایت ہے اس نے نبی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سیدون فیوم میں تھے سیخر و جو, سیخ جو ان سیخر و قوم نکلے گی لوگ آئیں گے باقاعدہ لوگ آئیں گے باقاعدہ ایسے لوگ آئیں گے باقاعدہ ایسی قومیں آئیں گے ایسے چتھے اور گروہ آئیں گے کہ ان کے اندر ایک مرض شرائط کر جائے گا اور وہ مرض بدعت خواہشات کا مرض ہے ان کے اندر وہ مرض داخل ہو جائے گا رگو ریشے میں شرائط کر جائے گا ایسے لوگ کثرت آئیں گے اور بہت آئیں گے ان کے اندر احواہ کا اور بترت کا مرض داخل ہو جائے گا فرمایا کہ جیسے کلب کا مرض جو ہے وہ ایک انسان میں داخل ہو جاتا ہے یہ کلب کیا ہے کلب ایک مرض ہے جو کتے کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے جب کتا ہلکا ہو جائے اور پاگل ہو جائے اس کے اندر ایک مرض شرایت کر جاتا ہے جس انسان کو وہ کاٹے وہ انسان اس کی طرح کتا بن جاتا ہے اور وہ مرض اس کے اندر شرایت کر جاتا ہے فرمایا کہ لاخام ہو عرق البلا مفت اللہ دخلا ہو جب کتا اس انسان کو کاٹتا ہے تو اس انسان کے پورے رگو ریشے میں کتے کا مرض شرائط کر جاتا ہے اور وہ شخص بھی کتے جیسا ہو جاتا ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نبی علیہ السلام کیا سمجھانا چاہتے ہیں کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں اور کس محض پر ہماری تربیت چاہتے ہیں فرمائے کہ ایک قوم میں بدایت کا مرض پیدا ہوگا بدایت کا مرض پیدا ہوگا اور پھر جو بھی اس قوم سے تعلق جوڑے گا ان لوگوں سے محبت قائم کرے گا تو اس شخص کے اندر بدایت کا مرض اس میں داخل ہو جائے گا اس بدلتی انسان سے اس से انسان سے جو بھی تعلق قائم کرے گا اور دوستی قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا مرض اس کے اندر شنایت کر جائے گا اور داخل ہو جائے گا جیسے وہ شخص جو کتے کے قریب جائے جس کتے میں مرض پیدا ہو چکا ہے اس کے قریب جائے اس کو قریب بلائے اور وہ اس کو کاٹ لے تو اس شخص میں وہ مرض شرایت کر جائے گا اسی طرح جو شخص کسی بدرتی انسان کے پاس جائے یا اس کو بلائے یا اس سے دوستی اور محبت کرے تو اس کا مرض اس کے اندر شرایت کر جائے گا اور کوئی رگو ریشہ باقی نہیں بچے گا جہاں وہ مرض داخل نہ ہو اور نتیجہ یہ کہ اس شخص کے شبہات جو ہیں وہ اس لیے سرایت کر جائیں گے اور اس کی طرح یہ بھی بدعت میں داخل اور شامل ہو جائے گا تو نبی السلام نے یہاں ایک بدرتی انسان کا قرب اور اس کی محبت ایک مثال سے واضح کیا اور بڑی بدترین مثال ہے ایک کتے کی مثال اور عام کتا نہیں بلکہ ایک پاگل کتا جو ایک قلب کے مرض میں اتنا ہو جائے تو اس سے تو دور بھاگنا چاہیے دور رہنا چاہیے وہ اگر قریب آئے گا اور کاٹ لے گا تو اس کا سارا ورث آپ میں شرایت کر جائے گا اور اس کی طرح آپ بھی کتے ہو جائیں گے اسی طرح ایک بیدرتی انسان ہے اس کو پیغمبر علیہ نے کتے سے تشویش دی اور اس کا قرب اختیار کرنے والا اس کو قریب بلانے والا اس سے محبت کرنے والا اور اس سے تعلق جوڑنے والا اس کے اندر قلب کی طرف وہ مرض اس کی بدعت کا مرض شرائط کر سکتا ہے اور داخل ہو سکتا ہے جو نتیجت بڑا بھی جرم بہت بڑی معصیت ہے اللہ اس کے رسول سے دوری ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس سے بڑی ناراضگی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی انسان میں بدعت کا مرض شرائط کر جائے اور وہ اس عظیم و شان جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہو جائے لہٰذا ایک شخص کو اگر دنیا میں ایسے لوگوں کی صحبت سے ساغتہ پڑتا رہتا ہے اور ایسا ماحول اس نے بنا لیا ہے جس میں اکثریت اہل بدرت کی ہے اہل شرک کی ہے تو یہ بڑا خطرناک ماحول ہے اور بڑی خطرناک دوستی ہے اگر صرف ایک کاروباری حد تک تعلق ہے تو یہ تعلق محض کاروباری لین دین تک محدود ہو ضرورت سے دوستیاں درختیں تعلقات قرب یہ خطرناک ہو سکتا ہے اور بدرت کا مرض شرایت کر سکتا ہے آخر پیغمبر اسلام نے اس مثال کے ذریعے یہ بات کیوں سمجھائی اسی لیے تاکہ اس کو معاشی لوگوں سے دوری اختیار کی جائے اور محبت کی بجائے نفرت کا تعلق جو ہے وہ جوڑا جائے اور قائم کیا جائے تبھی تو صرف صالحین ایسے لوگوں سے دور رہا کرتے تھے دور رہنے کی تعلیم دیا کرتے تھے ایک بہت بڑے محدث علماء لما میں سے قاضی ابن عیاض ان کا ایک تاریخی قول امام اور بہاری نے شروع سننا میں نقل کیا ہے فرماتا پرماتا کے من ادنا متدعن اعلیٰ حقبل اسلام جو شخص کسی بے دردی انسان کی تعظیم کر لے اس کی توقیر کر لے اور اس کو عزت دے دے اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا اور دین کی عمارت کو تہس نہز کر دیا ان کی یہ بات اپنی بات نہیں ہے بلکہ پیغمبر اسلام کی حدیث سے ماحول ہے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اور صاحب بدعت فقط آئین عالا حدین جو شخص کسی بدعت انسان کی تعظیم کر لے اس نے دین کی عمارت کو اٹھا دیا اور دین کی عمارت کو بسمار کر دیا آگے فرماتے ہیں منصبا گریم فقط قطع رحم جو شخص اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا رشتہ کسی بدرتی انسان سے جوڑ دے اور قائم کر دے اور اس سے اس کو بیاہ دے اس نے اسی دن اس سے اپنا رشتہ توڑ دیا اب وہ اس کی بیٹی نہیں رہی وہ اس کی بہن نہیں رہی کیا مانا ہے اس کا بیٹی نہ رہنا بہن نہ رہنا وہ کہ مجھے اس سے کیا اثر پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے رشتہ توڑ دیا ایک بوجھ اتار دیا بیٹی رہے نہ رہے بہن رہے نہ رہے نہیں یہ معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ دنیا میں رشتے توڑ دیتے ہیں انہیں سن لینا چاہیے کہ قیامت کے دن رشتہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے حرقف کو تھام لے گا اور کہے گا کہ اللہ العالمین جس شخص نے مجھے دنیا میں جوڑا اسے تو اپنے ساتھ جوڑ دے اور جس شخص نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ کر پھینک دے یہ رشتہ کہے گا تو رشتے کو توڑنا ایک بھیانک جرم ہے یہ کہ مت کہو کہ ہمیں کیا پرواہ ہے کوئی جڑتا ہے تو جڑے ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے ہر کس نے رحمی کا حکم دیا گیا ہے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے تو فرمایا کہ یہ رشتہ قیامت کے دن آئے گا اور اپنے توڑنے والے کا شکوا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا اللہ تعالیٰ نے رشتے کا جو عربی لفظ ہے رحم تجویز فرمایا ہے عربی میں رشتے کو رحم بولتے ہیں اور یہ رحم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم اور رحمان سے مشتق اور ماخوذ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نام کو پھاڑا اس میں سے رحم کا لفظ نکالا رشتے کو یہ نام دیا اس کی اہمیت کی بنا پر جو اس کو توڑ دے گا اللہ اس کو توڑ دے گا جو اس کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دے گا تو قاضی قادی فضائی فرماتے ہیں کہ منصبہ جا کریمت حکمت فقط خطا رحم جس شخص نے اپنی نفیس ترین چیز اپنی بیٹی اپنی بہن کا رشتہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں جب کھڑا ہوگا کھڑا میں, تو اس پر یہ مصولیت قائم ہوگی کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اس عمل کے ذریعے رشتہ کیوں توڑا چاہے وہ لاکھ اس سے تعلق بحال رکھے دنیا کی نعمتوں کی اس پر بارشیں برسا دے لیکن یہ کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے در حقیقت اس کی کو اور اپنی کو اس عمل سے آپ نے برباد کر لیا مزید فرماتے ہیں من ما کی وجہ فقط اس بما ضرور اللہ جو شخص کسی بدرتی انسان کو دیکھ کر محبت سے مسکرائے اور ایسی مسکراہٹ اختیار کرے جو اس, جو اس کی محبت کو ظاہر کرے اس سے اس کے تعلق اور دوستی کو ظاہر کرے بما انزل تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی شریعت اور وحی کا مذاق اڑایا وہ اللہ کی وحی کو ہلکا لے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کی توہین کر رہا ہے اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے کیوں اس لیے کہ بدرتی انسان سب سے بڑا دین کا باغی ہے اور مجرے میں جو دن دہاڑے سینہ تان کر اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہے وہ اللہ جس کا یہ فرمان ہے الکملۃ القم الدین کو بدنم تو علیہ الرحمدین ورزیت الرکم دینا کہ آج میں نے تم پر تمہارے دین کو پورا کر دیا میرا دین مکمل ہے اور مکمل چیز ایک سوئی کے ناکے کے اضافے کی مجمل نہیں ہو سکتی میں نے دین مکمل کر دیا یہ اللہ کا دعوی بھی ہے اور اس کا فرمان بھی ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے نمبر ایک فدر تھی نئے نئے عمل تراش کر نئے نئے راستے ایجاد کر کے نمبر ایک اللہ کے دعوے کو چٹلا رہا ہے کہ یا اللہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے یہ دین مکمل ہے یہ تو ناقص ہے مکمل تو میں کر رہا ہوں اور پھر وہ دین پر اشتراک کر رہا ہے اضافہ کر رہا ہے بہت بڑی جرت اور جسارت ہے یہ اور بہت بڑی بغاوت ہے یہ تو ایسا شخص کسی دوستی کے قابل ہے اس قابل ہے کہ اس کو دیکھ کر ہنسا مسکرایا جائے ایک ہنسی اور مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو ایک کاروباری تعلق کو ظاہر کرتی ہے لیکن ایک ہنسی اور مسکراہٹ ایک مطلق دوستی اور محبت کو ظاہر کرتی ہے یہ مسکراہٹ جو ہے یہ اللہ کی وحی اور اس کے دین اور اس کی شریعت کے استخفاف کے مترادف ہے گویا ان کی توہین کر رہے ہیں مذاق ہیں اللہ کی شریعت کا اور اللہ کے دین کا اور قاضی قالف البن عیاض کی آخری بات منطبی جنازت منتظر وہ فی سخت اللہ حق یرجع کہ جو شخص کسی بےدعتی انسان کے جنازے میں جلا جائے کہ اس کا جنازہ ادا کر لے اس کے جنازے کے پیچھے چلے تو جب تک اس کے جنازے میں موجود ہے فی سخت اللہ وہ اللہ کی ناراضگی اس کی لعنت اور پھٹکار میں ہے حق یرجع جب تک لوٹ نہ آئے اس عمل سے باز نہ آ جائے اس وقت تک وہ لعنت میں رہتا ہے ایک انسان کے لیے دعا کرنے گیا ہے اس کے لیے دعا مانگنے گیا ہے جو اللہ کا باغی اور اس کے دین کا مجرم بدایت کو اپنانے والا بداعت کو ایجاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دعوے کی نفی کرنے والا کہ میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ایسے شخص کے لیے آپ دعا کرنے جا رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے اس پر رحم فرما اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما یہ تو اللہ رب العزت کی عظیم ناراضگی کی بات ہے تو فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بدرتی انسان کے جنازے پر جائے گا جنازے کے پیچھے چلے گا جب تک وہاں موجود ہے اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی لانتوں اور ناراضگیوں اور پھٹکاریوں میں ہیں لہذا ہمیں اپنے اس ماحول پر غور کرنا چاہیے ہماری دوستی کس کس سے ہے ہمارا تعلق کس کس سے ہے ہمارے سامنے آج کل میلانات ہیں سیاسی میلانات ہیں ایک سیاسی مرض ہمارے اندر داخل ہے اس کے تحت ہم دوستیوں کی پرواہ نہیں کرتے اور سوچتے نہیں یہ شخص کیسا ہے اس کا عقیدہ کیسا ہے اور اس کا منج کیسا ہے اور ماں بے ایک سیاسی کیلئے ایسوں کو دوست بنا لیتے ہیں اور دن رات کا ساتھی بنا لیتے ہیں یا پھر اور ہمارے مہلانات ہوتے ہیں ترجیحات ہوتی ہیں جن کی بنا پر ہم اہل بلر سے اہل معاشیت سے دوستی جوڑ دیتے ہیں اور قائم کر دیتے ہیں تو انتہائی خطرناک ہے انتہائی خطرناک ہے حتیٰ کہ برے دوستوں کو رہن نہیں آتا ترس نہیں آتا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی مرض داخل ہو جائے اور سوایت کر جائیں جو ان کے اندر موجود ہیں اور آپ بھی ان جیسے بن جائیں رسول کریم کے چچا ابو طالب بستر مرض بھر ہیں اپنی زندگی میں انہوں نے پیغمبر کی نصرت کی نسرت کا حق ادا کر دیا بلکہ اندر ہی اندر سے دین کو سمجھ چکا تھا پہچان چکا تھا وہ تو کہتا تھا کہ وَلَقَدْ عَلِمتُ بِأَنَّ محمدِ من خیر سب سے بہترین ہے اور سب سے اعلی اور مجل اور مسفا ہے اس کا وہ اعتراف کر چکا تھا باقی کمی کیا, چیز کیا تھی اپنی زبان سے کلمہ نہ پڑ سکا جب پیغمبر دوستیاں دوستیاں کی دوستیاں اور یہ اس کے بتانا تھے جن سے کمرہ بھرا ہوا تھا انہوں نے پیغمبر اسلام کو اندر آنے کی جگہ بھی نہ دی اور نبی بھائی کھڑے کھڑے اپنے چچا کو کلمے کی داغت دے دے یا چچا کلمہ پڑھ دو اور یہ گندی دوستیاں شیطان جاؤ گے چھوڑ جاؤ گے اس سے بغاوت اختیار کر جاؤ گے بس یہ دوستیاں غالباگ حتٰ کہ رسول اللہ وسلم اس کے سرحانے بیٹھ گئے اور کہ میرے کان میں کلما پڑ دو اگر پھر بھی وہ لوگ ان کی آواز غالب ہے دلعب دلعب دلعب دلعب اپنے, اپنے شرک کی دعوت دے رہے ہیں کفر کی دعوت دے رہے ہیں کہ کی بہت اسی شرک اور کفر پر آگی اور کلمہ نصیب نہ ہوا حالانکہ اگر وہ نبی اسلام کی دعوت پر کلمہ پڑھ لیتا تو وہ کہاں گیا بتایا گیا وہ بیمار ہے آپ اس کے گھر پہنچ گئے دروازے پہ دستک دی اس کے باپ نے دروازہ کھولا کون کہا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے بیٹے کی بیمار پرسی کرنے آیا ہوں یہودی اندر لے گیا آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور دیکھا کہ اس کی سانسیں اکڑ رہی ہیں فرمایا بیٹے پڑھ دے بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا کیونکہ یہودی اندر سے جانتے تھے کہ یہ دین حق ہے سچ ہے اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اس موقع پر یہود اس بچے کے باپ نے حق اگل دیا اور کہا اتھ ابوال قاسم میرے بیٹے ابوالقاسم کی بات مان لو محمد کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بات مان لی کلمہ پڑھ لیا اور اس کی روح قبض ہو گئی نبی علیہ اعظم باہر نکلے پر الحمد للہ اللہ انشاہنار اللہ کا شکر کہ اللہ نے اسے میرے ذریعے میری دعوت کے ذریعے جہنم سے بچا لیا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا تو دیکھیں یہ بری رفاقت ہے بری صحبت موت تک انسان کے ساتھ ہے اور موت بھی انسان کی تباہوں برباد کر دیتے ہیں اور اس کا انجام برا ہوتا ہے رسولِ نے فرمایا، بڑی خدمت کی دین کی نسرت کی اس بنا پر اللہ تعالی نے اسے جہزہ میں ڈال دیا ہے, زحزا کا معنی یہ ہے کہ پورا جسم آگ سے محفوظ رہے گا صرف پاؤں کے नीचे के तलवे ان کو آگ چھوئے گی باقی پورا جسم آگ سے محفوظ رہے گا مگر بڑا اس آگ میں تیزی ہوگی بڑی شدت ہوگی بڑا غلیان ہوگا ر تمسل اخدام دماغ آگ پاؤں کو چھوئے گی مگر تیزی اتنی ہوگی کہ دماغ یوں کھولے گا جسے چوہلے پہ ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے تو ایک انسان اگر چاہے کہ میں دیکھوں اللہ تعالی کا معاملہ میرے ساتھ کیسا ہے محبت کا معاملہ تعلق کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح پر حیات طیبہ کی ضمانت دی ہے حیات طیبہ میں بڑا کردار دوست و احباب پر ہے ہر انسان اپنی رفاقت کو دیکھے اپنی دوستیوں کو دیکھے اپنے تعلقات کو دیکھے بری دوستی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے اور اس انسان کی گمراہی کا اور عقیدے کے قلل کا اور اچھی دوستی اللہ کی محبت کا باعث ہے اور اس انسان کی مزید اچھائیوں کو قبول کرنے کا ذریعہ ہے اور عتیجے کے یہ لہذا ان تعلقات کو اور دوستیوں کو خوب پڑھنا چاہیے اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان بھی ہے پل یہ ہر شخص دیکھے کہ اس کی دوستی کس کس کے ساتھ ہے اللہ پاک ہمیں اس شرع امر پر غور کرنے کی فکر کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق جا فرما دے قولی اللہ